اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی انینا جمع ہونا ہمارے ذمے ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی اور پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازمت بھی لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی ترتیب مصحف اور تقریب موسم میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرا ہے سورہ بکرا نازل ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر پھر سورہ علیمران ہے وہ بھی مدنی ہے سورہ نساء ہے وہ مدنی ہے سورہ معدہ ہے وہ مدنی پھر آئی ہے سورہ انعام اور سورہ آرا یہ ہیں کہ جو مکیات ہیں یہ بھی مکی دور پر کی بھی آخری زمانے کی ہے ابتدائی جو مکی صورتیں وہ سب سے آخری حصے میں تھے انہیں پارہ اور تیسواں پارہ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 تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں میں نے بڑی محنت کی ہے لیکن ایک تو یہ کہ وہ یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں بعض روایات ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے اکثر و بیشتر قرآن مجید میں لکھا بھی ہوتا ہے ترتیب کے موٹی موٹی چیزیں معلوم ہے نظوری ترتیب کی لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات پر نہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترتیب مصحف ہے یہی ترتیب جو اس وقت مصف عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی یہی ترتیب ہے ام الک کتاب میں یہی ترتیب ہے کتاب و میں اب اس کو سمجھئے کہ اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہے تین خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب یہ ہو گئی لیکن کتابی شکل میں نہیں ماں بینت فتح نہیں حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مصب میں اب موجود ہے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 اصل میں ایک بہت بڑا مغالتا ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی کے ساتھ وہ قوافی جو ہیں ان کی ملازمت سے جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ غالبن علاق ال غالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی اب یہ جو, جو جوڑتے ہیں قافیے تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ قافیہ جوڑ دیا اس سے لوگوں کو مغالتا بھی ہوا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 ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں تو یوں سمجھیے کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو شہادت ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے وہ پچیس برس بعد ہے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 اور اس کے گرد وہ ساری آیتیں اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں جڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پھلوئے ہوئے موتی ہوتے ہیں کہ جس کی جو ہار کی شکل اختیار کرتے ہیں دوسری بات یہ اکثر اور بیشتر صورت قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ہیں ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں جیسے بام وزٹرین دو صورتیں ہیں مضمون ایک یہ تحفظ معام بزہرا وین سورہ بقرہ سورہ علی عمران کو کہا گیا ازہرا وین حضور نے فرمایا دو نہایت تابناک صورتیں بڑی روشن صورتیں جیسے آپ دیکھیں گے یا یوہل مدسر یا قم یوہل مزمل خلیلہ یا قم مدسر ایک ہی طرح کا اٹھان ہے حضور سے کتاب ہو رہا ہے سورت الدہ سورت الانشراح یہ تمام چوروں کی شکل ہے اسی طرح سورہ طلاق سورہ تحریم یا یاسا فت الق النساء عدت ہن یا تحرم اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خداوندی ٹوٹنے لگے بیوی کی وجہ سے آپ نے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 بار الله اللی و لكم في القرآن راضيم والنفانی وياقومم بن آيات الذق حقيم.